السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوسا عظيما رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تعالى في موزع آخر فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك نشری نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه او كما قال عليه السلط وسلم سامی محترم بزرگا من ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک العلم ذلا علی ولی کے لیے ہے کہ جس نے ہم پر بے شمار احسانات و انعامات کیے رات کو ہمارے لیے آرام کا ذریعہ تو دن کو ہمارے لیے ذریعہ معاش بنایا اس زمین کو اپنی جگہ پر برقرار رکھنے کے لیے پہاڑوں سے کیلوں کا کام لیا اس زمین کو روشن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنایا بے شمار احسانات و انعامات کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پر اللہ تعالی کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ اگر اپنی مخلوقات میں سے سب سے افضل مخلوق تو نے مجھے بنایا ہے شرف مجھے بخشا ہے تو نے مجھے مسلمان بنایا یہ اللہ جو ایک مسلمان ہونے کے تقاضے ہیں شرائط ہیں ضوابط ہیں اللہ مجھے ان سب کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمایا درود و سلام خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اللہ کے نیک بندوں پر اس کی نیک بندیوں پر معاذ بن تعلن ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا فارمولہ پوچھ رہے ہیں کہ جس فارمولے کی وجہ سے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے اور اللہ تعالی مجھے جہنم کی آگ سے دور کر دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے فرمائے کہ دلنی علی اعلی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتلائیے کہ جس کو اگر میں اپنا لوں جس کو میں کرنے لگ جاؤں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالی مجھے جنت میں داخل کر دے وہ یو باحید نہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے دور کر دے تو میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ اجرنی من النار اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے تو صحابی رسول کی سوچ لے کہ اگر میں کسی شخص کے پاس جاتا ہوں تو میرا سوال کرنے کا انداز کیا ہے میں سوال کرتا کیسا ہوں اور کرتا کیوں ہوں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے سوال کیا آخرت پر نگاہ آخرت کی سوچ جنت کی طلب اور جہنم سے بچنے کا سوال اس لیے کہ اللہ تعالی نے سورہ عال عمران میں فرمایا ہے فمن فمنزیح نار و ادخین الجنت فقد فاس کہ جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فرمایا فقد فاس پس تحقیق یہ شخص کامیاب ہو چکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابی کا یہ سوال سنا تو سوال سننے کے بعد جواب دیا اے ایماس لقد سا عن امر عظیم تو نے جو سوال کیا ہے یہ بڑا ہی عظیم سوال ہے آپ نے بہت بڑے کام کے متعلق امر کے متعلق سوال کیا ہے وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى اور اللہ تعالی یہ جو تو نے سوال کیا ہے جنت کا اور جہنم سے بچنے کا جنت میں داخل ہونے کا تو اللہ تعالی جسے توفیق دے دے یہ اللہ تعالی اس کے لیے آسان کر دیتا ہے جنت والے اعمال کرنے کی توفیق دیتا ہے اور جہنم کے اعمال سے بچنے کی اللہ تعالی اس کی رہنمائی کرتا ہے وہ انحول علام اللہ تعالی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی کو جنت کا پہلا راستہ بتلاتے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالی سے جنت کا سوال کرتے ہیں نا تو پہلا راستہ بتلایا پہلا عمل بتلایا کہ وہ کون سا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تو جنت کا وارث بن سکتا ہے اور اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچا سکتا ہے فرمایا انتعب اللہ سب سے پہلا راستہ جنت کا یہ ہے یہ کہ تو اللہ تعالی کی عبادت کر اور اللہ تعالی کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر مانا کہ سب سے پہلا راستہ پہلا ذریعہ پہلا عمل وہ عقیدہ توحید کو درست کرنا ہے جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے اگر عقیدہ توحید کسی انسان کا درست نہیں ہے نمازیں بھی ہیں روزے بھی ہیں حج بھی ہے عمرہ بھی ہے کی, مسکینوں کی محتاجوں کی فقراء کی محلے والوں کی اور اپنے رشتہ داروں کی پڑوسیوں کی دوستوں کی سب کی مدد ایک طرف ہے اگر عقیدے توحید اس شخص کا درست نہیں ہوتا ہے تو اس شخص کو اپنے اعمال کا اور اپنی عبادت کا جائزہ لینا چاہیے تو سب سے پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو جنت کے حوالے سے یہی بتلائی ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنا شریک نہیں کرنا ہے اس کے اوپر میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں آپ نے بے شمار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنی ہے لیکن میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر بائیس کی تلاوت کی ہے فرمائے کے فلات سے آلو اللہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ ون تم تالمون جاننے کے باوجود تم اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو ابن عباس رضی اللہ تعالی الح اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں اس حدیث کی اس آیت کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اس آیت کے اندر جو یہ کہا کہ انداز انداز سے کیا مراد ہے فرمایا ہوا شیر بن دبی بن نول اس سے مراد انداز سے مراد وہ شرک ہے جو کہ چوٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ مخفی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ وضاحت کر رہے ہیں میں یہاں پر صرف چند مثالیں آپ کے سامنے اس حدیث اس آیت کی روشنی میں رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے بہت سارے بھائی بہت سارے بزرگ اور بہت سارے نوجوان ہم تو شرک کے بارے میں بہت سی احادیث سنتے ہیں کہ جس نے اللہ کے ساتھ کے ساتھ ساتھ شرک کیا اس یہ ہو جائے گا جس نے یہ عمل کیا تو یہ ہو جائے گا اور شرک کا ٹھکانہ جو ہے مشرک کا ٹھکانہ وہ جہنم ہے بہت ساری قرآن پاک کی آیات اور بہت ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مثال کے طور پر صحیح بخاری کی روایت ہے ابو بکرہ رضی اللہ ال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اے کیا میں تمہیں گناہوں میں سے گناہ تو بہت سارے ہیں زنا یہ بھی گناہ چوری یہ بھی گناہ اور بہت سارے اعمال ہیں جو گناہ پر مشتمل ہے کیا گناہوں میں سے میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں خبر نہ دوں صاحب اکرام نے فرمایا بلا یا رسول اللہ یہ اللہ کے رسول کیوں نہیں ہم تو متلاشی ہیں ہمیں بتلائیے کہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرقب اللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث رکھی پھر صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت موجود ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس السبع الموبقات کہ اپنے آپ کو ساتھ ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچا لو تو صحابہ کرام نے جب اس بات کو سنا کہ کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جو ہلاک کر ڈالیں گے وہ کون سے اعمال ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان سات ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے پہلی چیز یہی ہے کہ اشرق بلّہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جنت کا راستہ پوچھا اور جہنم سے بچنے کی رائے پوچھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہی کہی کہ انت اللہ تو اللہ کی عبادت کر لا تشرق بھی شیعہ تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر نے عباس رضی اللہ تعالی عبا اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں فرمایا اس سے مراد شرک ہے اور شرک اتنا مفید ہے کہ جس طریقے سے سیاہ رات میں یہ بھی اندھیرا سیاہ پتھر پر سیاہ قسم کی چوٹی وہ چلتی ہے کسی کو اندازہ نہیں ہوتا میرے بھائیو آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو لائٹیں جل رہی ہیں آپ کے سامنے روشنی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر آپ کو چونٹی نظر آئے اور بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جن کو وہ چونٹی بھی نظر نہ آئے اس روشنی کے اندر لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ شرک کے بارے میں کس قدر نا آشنا ہے انہیں شرک کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ شرک کتنا مخفی ہے کہ جس طریقے سے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیا چوٹی چل رہی ہو کسی کو پتا نہیں چلتا ہے اسی طریقے سے شرک جو ہے وہ انسان کے جسم میں شرائط کر جاتا ہے اور شرک کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا مانا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو شرک سے بچانے کی کوشش کریں یہ عظیم صحابی ہماری توجہ دلا رہے اور ایک حدیث کے الفاظ ہے تبرانی کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اجاگر کر رہے ہیں اور اجاگر کرتے ہوئے کیا کہا اے لوگوں شرک سے بچتے رہنا اپنے آپ کو چکندہ رکھنا اس لیے کہ یہ چوٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے صحابہ کرام نے سوال کر لیا سوال کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ چونٹی کی آہٹ سے چال سے زیادہ مخفی ہے ہمیں جیسے چونٹی نظر نہیں آتی اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہ ہو تو ہم اس سے کس طریقے سے بچ سکتے ہیں جب اتنا مخفی ہے کہ بچنا مشکل ہے تو ہم کس طریقے سے بچیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا سعد ایک ایسی دعا بتراؤں گا اگر تم اس دعا کو پڑھنے لگ جاؤ تو اللہ تعالی تمہیں بڑے اور چھوٹے ہر قسم کے شرک سے محفوظ کر دے گا اور جب یہاں پر صحابہ چنگ نے سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شرک سے بچنے کے لیے سوال کرتے ہو تو تم یوں کہا کرو اللہم نعوذ ان نشرك اے اللہ ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں اس شرک سے کہ جس کو ہم جانتے پوچھتے بھی کرنے لگ جاتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ پھر بھی ہم کرتے ہیں وہ انست لیما اللہ نہ اور اللہ تو سے استغفار کرتے ہیں اس شرک کے بارے میں جس کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں یہ اس دعا کی فضیلت ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھنے لگ جائے اللہ تعالیٰ سر کے اصغر سے اور شر کے اکبر سے اس شخص کو اللہ تعالی محفوظ فرمائے گا اور یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے پاس دعاؤں کی کتابیں موجود اللہ کی قسم ہماری جیبوں میں موجود ہوتی ہے ہمارے بیگ میں موجود ہوتی ہے ہماری لائبریری میں موجود ہمارے گھروں میں موجود لیکن ہمارا بار بار ایک ہی سوال ہوتا ہے جمعہ ختم ہوا نماز ختم ہوئی اس کو بورڈ پہ لکھوا دو اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ سے پہلے ہی میں اپنے ساتھی کو کہہ چکا ہوں کہ ایک دعا میں آپ کو بتلاؤں گا آپ نے اس کو بورڈ پر لکھوانا ہے لیکن میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں کوشش کیا کریں یہ صبح شام کے جو اسکار ہیں انہیں پڑھنے کی کوشش کریں اور اسی طریقے سے یہ دعا اگر آپ نے میں کرنٹی سے کہتا آپ دس سے پندرہ مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ العزیز یہ دعا آپ کو یاد ہو جائے گی اللہ نہ انسری کب کا سی النا الم ہو وہ کا لیما نہ اس دعا کو پڑھیں خود بھی یاد کریں اپنے بچوں کو یاد کروائیں اپنے دوستوں کو یاد کروائیں اور اس کی تشہیر عام کریں تاکہ ایک انسان صحیح معنی میں عقیدہ توحید سے لبریز ہو کر عقیدہ توحید کی دولت کو اپنانے کے بعد اللہ تعالی کی عبادت میں صحیح معنی میں غرق ہو جائے اور مگن ہو جائے ابن عباس پھر اس کی چند مثالیں دیتے ہیں کہ شرک مخفی کیسے ہے مخفی ہونے کی مثالیں دی مثال کے طور پر ایک شخص معاشرے میں ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے حیاتی کا یا فلانا مجھے اللہ کی قسم اے فلا عورت مراد کیا ہے ماں بھی ہو سکتی ہے بیوی بھی ہو سکتی ہے بیٹی بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اور عورت جس کے عشق کے اندر وہ شخص مبتلا ہو چکا ہے جیسے کہ نوجوان گانے سنے تو گانے کے اندر ایسے شرکیا کلیمات مجھے اللہ کی کسم اے فلاں عورت تیری زندگی کی کسم تیری جان کی کسم اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھے تیری جان کی کسم ہے اور پھر کسم کھاتا ہے وہ حیاتی مجھے اپنی جان کی کسم ہے یہ دو مثالوں کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ سمجھایا ہے کہ انسان یہاں پر اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی قسم کھا رہا ہے اور جو شخص مخلوق کی قسم کھاتا ہے فرمایا جس نے اللہ کے سوا بن حلفا بغیر اللہ جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھائی فقد اشرا کا تو اس شخص نے شرک کیا ہے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں کو سمجھتے نہیں تیری جان کی قسم یا کسی کو جانو کہہ دیا یا کسی کو اور الفاظ سے پکار دیا مقصد یہ ہے کہ اپنی محبت میں اپنے پیار میں چاہت میں ہماری زبان میں جو آتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں یہ نہیں معلوم کہ اس سے اللہ کتنا ناراض ہو رہا ہے مثال دی ہے کہ یہ شرک ہے اور سمجھانے کے لیے آگے مثال دی کہ شرک مخفی کیسے ہے تیسری مثال دی فرمایا کہ لو لل بتو لو لل بتو فداری سسوس ایک بطخ ایک جانور ہے جو گھروں میں رہتا ہے جو چیختا ہے چلاتا ہے گھر میں چور آئے یہ گھر میں تھا چوروں کو دیکھا چیخا چلایا اس کی آواز کی وجہ سے گھر والے اٹھ گئے جب گھر والے اٹھے چور بھاگ گئے جب چور بھاگ گئے انہوں نے کرنا تو یہ تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے حفاظت فرما دی اور ہمارے گھر کا سفایا ہونے والا تھا تو نے بچا لیا ہے لیکن اس موقع پر یہ آج کا انسان کیا کہتا ہے اگر یہ بطخ گھر پہ نہ ہوتی تو چور ہمارے گھر کا سفایا کر جاتے ہمارا اللہ تو نے نہیں بچایا ہمیں تو چوروں کے سفا سے اس بے زبان نے اس بطخ نے بچایا ہے اتنا مخفی ہے شرک میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں بچیے اس سے اس لیے کوئی اس کو اپنانے والا شخص فرمایا انہو من باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ بلّا فخت ہر رم اللہ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو شخص شرک کو اپنا لیتا ہے اس کا پہلا ٹھکانہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حرام کر دیتا ہے اور جہنم کو واجب کر دیتا ہے سورہ مائدا کو پڑھ کر دیکھیے چھٹا پارا ہے اسے پڑھیے ان شریک بلّا فکت ہر رم اللہ ایک مثال اور دی گھر میں کتیا تھی کتیا کا بچہ تھا یہ سو رہے ہیں گھر والے گھر میں چور داخل ہو گئے چوری کرنا چاہتے ہیں یہ کتا یا کتیا یہ چیختی ہے بھونکتی ہے آواز نکالی گھر والے اٹھ گئے اور گھر والے اٹھے اور اس کے ساتھ ہی جب چور بھاگے تو گھر والوں نے کیا کہا اگر یہ کتا ہمارے گھر میں نہ ہوتا اگر سوچئے سمجھیے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں ہم نے تو اللہ کی قسم قرآن پاک کو صرف بازو پر باندھنے کے لیے شفا کے لیے رکھ لیا ہے تلاوت کرنا تو بہت دور کی بات اس قرآن پاک کو پڑھیے آپ کو اللہ تعالی سمجھائے گا اور بتا رہا ہے کہ شرک کتنا مخفی ہے اور اس سے تمہیں کس انداز میں بچنا ہے ان حاضل قرآن یہ آکو حد الس سفاائے ہدایت ہے لوگوں کو اچھا راستہ بتانے والی مقدس کتاب ہے تو یہاں پر یہ بتلایا کہ اگر یہ کتا گھر میں نہ ہوتا لتا نل لسوس تو چور ہمارے گھر کا سفایا کر کے چلے جاتے میں سمجھتا ہوں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی علوم نے بہترین انداز اپنایا ہے امت کو سمجھانے کا لوگوں کو سمجھانے کا کہ جب اتنا مخفی ہے تو بڑے بڑے جو जो کے اڈے ہیں وہ ہمارے لیے جائز کیسے ہو سکتے ہیں میں نے بہت پہلے کبھی مثال دی ہوگی کہ ہمارے آج کے مسلمان اللہ کی کسم شفا طلب کرنے کے لیے انگوٹھیوں کا سہارا لیتے ہیں اور مختلف چینلس ہیں جہاں پر خاص طور پر کسی ہیرے کی کسی انگوٹھی کی کسی پتھر کے حوالے سے گفتگو کی جاتی اور ایسے ایسے حادی صاحب اس جانے کو سامنے لایا جاتا ہے جو دلیل کے طور پر کہتے ہیں کیا کہ جب سے میں نے فلاں لوگوں سے انگوٹھی لے کر استعمال کی ہے آج سے دس سال تک میرا کاروبار نہیں چل رہا تھا جب میں نے اس نکینے کا استعمال کیا اس پتھر کا استعمال کیا میں نے فلاں جگہ سے اس انگوٹھی کو لیا اللہ نے میرے کاروبار کو چلا دیا یہ میڈیا کا دور تو اب آیا گا اسی بندے سے بندہ سوال کرے کہ آج تو تم نے یہ انگوٹھی پہن لی اور آپ کا کاروبار چلنے لگ گیا لیکن دس سال پہلے یہ انگوٹھی نہیں تھی جب آپ کے کاروبار کو کون چلا رہا تھا جب تو یہ کمپنی والے نہیں تھے یہ نوکریج والے نہیں تھے بریسلیٹ والے نہیں تھے اس وقت بھی کاروبار چل رہا تھا آج ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ کر جو تجھے اللہ نے روزی دی اس روزی پر لات مار رہا ہے اور اللہ کی ناشکری کر رہا ہے اور اپنے بچوں کو حرام کی روزی کھلا رہا ہے لیکن آپ ذرا غور کریں کہ جب آپ کی عمر پچیس سال تھی تیس سال تھی آپ کا کاروبار عروج پر تھا کوئی انگوٹھی نہیں کوئی لوکٹ نہیں کوئی بریسلیٹ نہیں کوئی چیز نہیں تھی اس وقت آپ کو روزی کون دے رہا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے یہ دنیا والوں نہ داستان رہے گی تمہاری داستانوں میں اور آس یہی ہو ہے کہ شاید میں نے کسی وقت میں کہا ہو کہ جب اندرا گاندھی سے کسی نے کہا کہ ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ ہماری تعداد کم مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو جواب پتا کیا دیا تھا ایک ہی جواب کہا تعداد بڑھ رہی ہے بڑھنے دو اس کے اوپر نہ جاؤ لیکن کوشش کرنا کہ کہیں یہ تین سو تیرہ نہ ہو جائے یہ ایک ہندو بھی سمجھتا ہے کہ مسلمان کی اصل پاور اصل طاقت یہ کس چیز کے اندر ہے لیکن آج کا مسلمان اس چیز کو سمننے سے قاصر ہو چکا ہے ایک ہندو کہتا ہے جب یہ تین سو تیرہ تھے تو ہزاروں پر غالب آ لیکن اب کروڑوں کی تعداد ہے لیکن چل لوگوں پر غالب نہیں آ سکتے مانا یہ ہے کہ عقیدہ توحید اور ایمان کی دولت ان کے دلوں سے نکل چکی ہے اور کہا کہ بات فرق کچھ نہیں ہے آج کے مسلمان میں اور ہندو میں کوئی فرق نہیں رہ گیا ہم کیا کرتے ہیں ہم مورتی کو کھڑا کر کے پوج لیتے ہیں یا مورتی کو لٹا کر پوج لیتے ہیں کیا فرق ہے نہ اس میں جان نہ اس میں جان ارے کہاں تک اللہ کی قسم سمجھانے کی کوشش کروں آج میرا موضوع میں سوچ رہا تھا کہ صرف یہ مثال دے کر بات کو ختم کروں گا کیونکہ جب بھی یہاں پر مجھے جمعہ پڑھانے کا موقع ملتا ہے تو اکثر ساتھی آتے ہیں جیسا کہ کل میرے پاس چند ساتھی آئے اور آ کر ایک ہی پیغام دیا کہ آپ نے یہاں پر نماز کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے اس لیے کہ نماز کے اندر ہماری انتہائی کمزوریاں ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جمعے کی نماز پڑھ لی یا سال میں دو نمازیں ایڈین کی نمازیں پڑھ لی یا پھر کسی خاص موقع پر کوئی مر گیا تو نماز پڑھ لی ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا ہے اور حقیقت یہی ہے کہ اگر آج لوگ مجھے آ کر یہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے توحید کو اپنانے کے بعد یہ سوچ لیا ہے کہ بس عقیدہ توحید ہونی چاہیے اس کے علاوہ میں نماز نہ پڑھوں میں حرام کی طرف جاؤں میں کسی اور کام کی طرف جاؤں تو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے نہیں میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں بات سمجھانے کے لیے انسان کی عقل کہاں چلے گئی انسان سمجھتا کیوں نہیں کہ ایک شخص مر چکا ہے باپ ہے بیٹا ہے ماں ہے بیٹی ہے بہو ہے بیوی ہے اس کا چھ فٹ کا پانچ فٹ کا جنازہ ہے جو آپ نے اوپر رکھا ہوا ہے آپ ہاتھ رکھو گے بارش سے ناپو گے آپ کو زمین سے تین سے چار فٹ یہ مرا ہوا شخص ایک جنازے کی چارپائی میں اوپر نظر آئے گا اوپر ہے اور اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں اللہ مغفر اللہ ہو وہ رحم ہو وہ آفی ووسع افعاد یہ دعائیں پڑھتے ہیں اللہ مغفلحینا وہ میتینا وہ وخائبنا وہ سغیرینا انسان یہ دعائیں ہو رہی ہیں اللہ اسے بخش دے کب جب یہ اوپر ہے مانا ہے کہ یہ محتاج ہے مرنے والا ہماری دعاؤں کا محتاج ہے اب اسے میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے اب اسے صرف دعاؤں کی ضرورت ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں لیکن جب ہم نے اس کو دفنا دیا پہلے چھ فٹ اوپر تھا اب دس سے پندرہ فٹ وہ نیچے جا چکا ہے ہم نے دفنا دیا اب ہم اس سے مانگ رہے ہیں بات کو سمجھنا چاہیے بن چکا ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ کی عقیدہ عقیدت کی دولت وہ دولت ہے کہ اگر کسی شخص کو کھانا ملے یا نہ ملے پانی ملتا ہے کہ نہیں ملتا گھر ملتا ہے کہ نہیں ملتا تکلیفیں ہیں مصیبتیں ہیں مشقتیں ہیں ان سب کو برداشت کر جائے لیکن کوشش کرنا کہ دنیا سے جائے تو عقید توحید کی دولت کو لے کر جائے ہم ان باتوں کی طرف نہیں آ رہے ابن عباس نے مثال دے کر سمجھایا ابن عباس مفسر قرآن رضی اللہ تعالیٰ آنخما. امید کرتا ہوں کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ آئیں گی اگر یہ مستقل ہمارا موضوع چلتا تو پھر اس کے اوپر بہت سارے جمعے ہو سکتے تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کا پہلا راستہ کیا بتلایا کہ جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے اور اس کے بعد جو دوسری بات کہی ہے وہ کیا وہ تو کئی اگر جنت میں جانا ہے تو نماز کو ادا کرو اور ہم نے تو سوچ لیا نا عقیدہ توحید ہے درست ہے میں نے چند دن پہلے ایک بات کہی تھی کہ ہمارے اندر وہ کون سی چیز ہے جس بنا پر ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم جنتی ہی ہیں اور یہودی سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے کاروبار میرا درست نہیں کھانا بنا میرا درست نہیں اور مجلس میری اچھی نہیں گیدرنگ میری اچھی نہیں لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملے میرے اچھے نہیں زبان میری اچھی نہیں گفتگو میری اچھی نہیں کردار میرا اچھا نہیں ہے ساری چیزیں میری بری ہیں لیکن پوچھا جائے گا جاؤ گے کہاں پر سیدھا جنت میں سیدھا جنت میں حرام کھانا پھر بھی جنت میں حرام پینا پھر بھی جنت میں اللہ کا باقی بن جانا پھر بھی جنت میں لوگوں کے مالوں کو ہڑپ پر جانا پھر بھی جنت میں اور قرض لے لینا پھر بھی جنت میں واپس نہ کرنا پھر بھی جنت میں یہودی کہاں جائے گا سیدھا جہنم میں جائے گا ارے اپنے اعمال پر تو غور کر کے دیکھ کہ تیرے اور یہودی کے امال میں فرق کیا رہ گیا ہے ذرا کوشش تو کر سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالی کی دعوت کیا ہے اللہ کے رسول کی دعوت کیا ہے وہ تو قریب جنت میں جانا ہے تو نماز کو ادا کرنا ہے آئیے صرف اور صرف ایک واقعہ اور ہل ٹائم پورا ہو چکا ہے میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں قرآن و حدیث کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں عقیدہ توحید کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں اپنی بندگی کے اندر مصروف فرما لے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر محبت عطا فرما دے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ جس طریقے سے یہ جمعے کے اجتماع میں اس مسجد میں تیرے بندے جمعہ پڑھنے کے لیے گھنٹوں سے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اسی طریقے سے ان کے دلوں کو نرم کرتے ہوئے دلوں کے اندر ایمانیت کو بھرتے ہوئے اسی طریقے سے انہیں فجر کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما اس لیے کہ میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی خلیفہ ثانی عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں نماز کی حالت میں ایک یہودی اے گلاب ابو لولو مجوسی و وار کرتا ہے اور زخمی کر دیا جسم سے خون نکل رہا ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمان عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر مسلح پر کھڑا ہو کر پہلا پیغام یہی دیا ہے کہ لوگوں میری جان جاتی ہے تو جائے لیکن اللہ کے حق کے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے پہلا پیغام یہ ہے غشی کی کیفیت کی تاری ہے تکلیف میں مبتلا ہے سسکیاں لے رہے ہیں تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہے لوگوں میں سے اللہ کی قسم ایک شخص نے کہہ دیا امیر المین نماز کا وقت ہو چکا ہے نماز کا وقت ہے ٹھنڈی آہ برتے ہیں اور ڈانٹا رہی کیا جرت تھی کیا مرتبہ تھا کیا شخصیت تھی کیا فضیلت تھی جس کے بارے میں بارہا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہاں جو محدس السر استاذ شیخ عبد اللہ ناصر رحمان حافظ ان سے سنا ہوگا کہ یہ کتنی بڑی عظیم شخصیت تھی کتنی فضیلت کے حامل تھے لیکن اس کے باوجود اللہ کے خوف سے کتنا ڈرنے والے اور جس شخص نے دعوت دی اس شخص کو ڈانٹا نہیں یہ نہیں کہا کہ وقت کا امیر ہوں کس سے بات کر رہے ہو لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کر رہے ہو نہیں بلکہ فرمایا نام جی ہاں कहा نے سچ کہا ہے نماز کا وقت ہو چکا ہے لا حضا فی ال اسلامی صلاح تعلوم میرا یہ اکار کرنا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں یقین کے الفاظ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ پھر کہتے ہیں اسی حالت میں ہے موت کی کشمکش میں ہے الفاظ کیا ہے لا حضا فی الحیاتی وقد اگر میں نماز پڑھنے سے آجز ہوں تو زندہ رہنے کا مجھے حق ہی حاصل نہیں ہے غور کریں ان جملوں کے اوپر یہ صحابہ کرام کی سوچ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا صحاب رسول کے اقبال جن کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے آج ہمارے سامنے وہ تمام احادیث فضائل کے حوالے سے اہمیت کے حوالے سے اور اسی طریقے سے سزا کے حوالے سے بارہ اپنے صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنا جس حدیث کے اندر یہ کہا گیا میراج کا موقع ہے اللہ کے نبی کو مختلف مناظر دکھلائے گئے اے میرے بھائیوں اے میرے دوستوں اے میرے بزرگوں کیا ہو گیا کی قسم اتنی وعیدات سنتے ہیں فضائل بھی سنتے ہیں لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے اللہ کے نبی بڑی سخت بات کہہ رہے ہیں فرمایا کل قیامت کے دن دو آدمیوں کے سر پتھر سے کچل دیے جائیں گے ایک شخص وہ ہے جس نے قرآن پاک کو یاد کیا پھر اسے بھلا دیا اپنے گھروں میں حفاظ کرام کا جائزہ لیا کرے ان کی پہچان کرے محنت کے ساتھ تین سے چار سال میں ہم نے پرانے پاک کو مکمل کروایا کمیونٹی کے اندر برادری کے اندر رشتہ داروں میں عزیز و اقارب میں اس کا نام ہو چکا ہے لیکن اللہ کی لسٹ کے اندر اور آخرت میں اس کو کیا سزا ملنے والی ہے اس کے حوالے سے کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں وہ مطلوبہ فرمایا دوسرا شخص وہ ہے جس کے سر کو پتھر سے کچل دیا جائے گا یہ ایک طویل واقعہ ہے لیکن میرے بھائیوں میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں دوسرا وہ شخص ہے وہ یہ نام والی سلاد جو فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا جو عشاء کی نہیں پڑے گا کیا فجر میں آئے گا جو نیت کو ترجیح دے گا وہ فجر میں نہیں آ رہا تو اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستو میرے بزرگوں ہمیں مساجد کو آباد کرنا ہے اگر اپنے گھروں کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول چاہتے ہیں تو اپنی خواتین کو ٹائم پر اٹھائیں جائزہ لیں کہ ہماری خواتین وقت پر نماز پڑھتی ہے مسجد میں نہیں آ سکتی پرفتن دور ہے کیا گھروں کے اندر کون سے فتنے ہیں جس کی وجہ سے نماز وقت پر نہیں ہو رہی میں سمجھتا ہوں اگر میں تشریح نہ کروں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہ کون سے امان ہے جس کی وجہ سے ہماری خواتین فجر کی نماز سے ہے وہ کبھی دس بجے کبھی گیارہ بجے اور کل یقین جانئے میرے شخص میرے سامنے شخص آتا ہے یہ میرا ہی درد نہیں کتنے ہی لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر ہماری خواتین وقت پر نماز نہیں پڑھتی جب آنکھ کھلی اس وقت نماز پڑھ لی تو اس لیے ان کا بھی جائزہ لے جب آپ نماز کے لیے آتے ہو اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو جن پر نماز فرض ہو چکی ہے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ان کو مسجد میں لائیں افسوس اس بات پر ہے جس بچے نے پیمپر باندھا ہوا ہے اس کو مسجد میں لاتے ہیں جس نے پیمپر اتار دیا ہے اس کو ہم مسجد میں نہیں لاتے سمجھ آ رہی ہے بات اس لیے کہ جو پیمپر باندھا ہوا ہے اس کو لا رہے ہیں ایک ڈیوٹی کے طور پر جس کا اتر چکا ہے اس کے بارے میں ہماری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے میرے بھائیو آپ ان کی تربیت کرو اب مسجد میں لے کر آؤ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہیں بھی بات کڑوی ہو بس اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کے طور پر ہر بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جب دنیا سے جائیں پکے اور سچے پنج وقت کے نمازی نماز پڑھتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں جب تلک زندہ ہیں تمام نمازوں کی حفاظت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے تاکہ فرشتے ہر روز اللہ کے پاس جا کے میری اور آپ کی گواہی دینے والے بن جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آخر الداء الحمد اللہ رب العالم الحمد للہ نحمد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 يا أيه الناس سق رك الذي خلقكم من نفس واحدة وَخلَق منها سوجها وَوبس منه ررجلا كثير ووننساء اتق الله الذي تتساءلون بهه وَرحم إن الله كان عيك رقيبا يا أيه الذي ن آمن الله وقولوا قولا سديدة يسلح لكم أحما لكم لكم تنوبك ومان يطيعع الله ورسول فقد فاز فس عظمة ایک تو آپ کے سامنے یہی اعلان کرنا ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر جمعے یہاں پر اندرون سندھ سے یا کراچی کے اطراف سے لوگ آتے ہیں سفیر حضرات ان کے لیے اعلان کیا جاتا ہے بلا کسی تفریق کے اور ماشاء اللہ یہاں پر ساتھی بھرپور تعاون کرنے والے ہیں تو اسی طریقے سے آج کا اعلان جو ہے ہماری اسی مسجد کے لیے ہے اس مسجد کے اندر ماہ رمضان کے اندر ماہ رمضان سے کچھ پہلے بھی کافی حد تک رنگ کا کام ہوا اور اس کے بعد جب ہم نے جائزہ لیا ریسرچ کی تو ہمیں پتا چلا کہ اس مسجد کے اندر جو تعاون ہے 99 فیصد جو ہے وہ یہاں کے نمازیوں کا تعاون ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ نمازی حضرات بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس مسجد کے اندر جو بھی کام ہے وہ اللہ تعالی ہم سے لے لے اس لیے کہ جس نے اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کا گھر جنت پہ بناتا ہے تو آج بھی ہم اسی حوالے سے اعلان کر رہے ہیں کہ اس مسجد کے اندر اخراجات ہیں جس کی تفصیل اگر آپ انتظامیہ سے معلوم کرنا چاہیں تو آپ کو مل جائے گی اور یہ مسجد کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے تو آپ سے میری گزارش ہے کہ جب آپ جائیں نماز سے فارغ ہو جائیں تو ہمارے ساتھی موجود ہوں گے آپ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیجئے گا جزاکم اللہ اور اچرکم اللہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا اور اس سے ہٹ کر روزوں کے حوالے سے آج اگر ہمارے بھائیوں نے نو محرم الحرام کا روزہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ قبول و منصور فرمائے اور اگر جس نے نہیں رکھا ہے تو پھر وہ نو اور دس اور گیارہ تاریخ کا روزہ رکھے فضیلت کیا ہے اللہ تعالیٰ اس ایک دو روزوں کی وجہ سے ایک سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دیتا ہے حدیث کے مختلف الفاظ ابن عباس ان روایات کے راوی ہیں اور اس کے اندر وضاحت کی گئی ہے اور اب اتنا ٹائم نہیں کہ میں اس کی وضاحت کر سکوں ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے عظیم محدث امام ابن حجر اسقلانی اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ انہوں نے احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آشورہ کے تین درجے بنائے ہیں آشورہ کے تین مراتب بنائے ہیں سب سے کم مرتبہ یہی ہے کہ کوئی شخص دس محرم کا روزہ رکھے دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ نو اور دس کا روزہ رکھا جائے اور ایک سب سے ہائی جو درجہ ہے مرتبہ ہے وہ مسرد احمد کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہود نصارہ کی مخالفت کریں وہ سومو قبلا ہوں یومن و باغ ہوں ایک روزہ دس سے پہلے رکھیں اور ایک روزہ دس کے بعد رکھیں معنی یہ ہے کہ نو دس اور گیارہ کا بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو یہ سب سے ہائی درجہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت کو بھی اپنانے کے توفیق نصیب فرمائے سبحان ربی کر سلیم الحمد للہ رب, رب العالم